کا جو سپا کے <érer> جو <مجدار آج> <آج> <Frank> <AR cascade>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 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی کہ ان کو دنیا میں رہ کر دنیا سے کاٹ لیا اپنے دین حق کی وجہ سے کیونکہ ان کا دین حق باطل اور کفر کی مخالفت کا پیغام تھا جب مخالفت کا پیغام تھا تو صحابہ کرام ددوان اللہ علیہ مجمعین باطل اور کفر کی طاقت کے ساتھ رائے ہر وقت مصیبت سے خالی نئی نئی ان پر آئیں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 جیسا صدیق اکبر نے کہا ماں اب قید کا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے عرض کی اب کہ گھر والوں کے لیے یا رسول میں نے اللہ رسول کو چھوڑا پنجابیت جمع آن دینا اللہ نبی وارس اللہ نبی وارس یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اس طرح کہنا وہ ابھی تو اس کو شرک سمجھتا ہے لیکن کیونکہ اس کی تباہ وہی اس کی تباہ مشرکانہ ہے خیر اس فخر کی بات کر رہا ہوں بھائی دنیا بھی ہے حضرت صاحب کو نہیں پہچانتی ہم اندے آئیمان حضرت صاحب دنیا کے طلبگار ہوتے قسمیہ کہتا ہوں پتہ نہیں کتنا دنیا ان کے پاؤں میں آ جاتا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 می علم مقصود ہے پاکیے و خرد علم کا مقصود ہے پاک و خرد oh, oh, oh. oh, oh, oh. اور فقر کا مقصود ہے ते <सप्राँगा> बातें सुनो इल्म का मकसद है अक्ल को पाक करना जरा समझना यार आप पता चल जाएगा इल्म क्या होता है फरमाया इल्म का मकसूद क्या है बोलो کو پاک کرنا فرمایا فکر کا مقصود ہے دل اور نگاہ کو پاک رکھنا دل, دل اور نگاہ کو دل اور نگاہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ دیکھا اس کا مطلب یہ پہلے, پہلے شیر مصر کا مطلب یہ نکلا کہ جب تمجو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 یہاں تک تو کہے گئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی دل اور نگاہ مسلمان کیسے سمجھنا یہ فخر والے کرتے ہیں عقل اب علم والا کہتے علم کا مقام ہے کہ عقل کو پاک کرے یعنی سوچا پلیز کٹ دے یعنی عقل علم کا کم ہے کہ جب علم آئے گا عقیدہ صحیح ہوگا فکر صحیح ہوگی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 اللہ صاحب. یہ کیونکہ الہی جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں جس طرح چاہے تبدیل کر دے جس طرح چاہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے نا لیکن ہر کسی کے کرتا نہیں ہے جس کا مقدر ہوتا ہے اسی کے اسی طرح فقرا کے قبضے میں دل ہوتے ہیں مگر جن کا مقدر ہوتا ہے انہی کا بدلتے ہیں ایمان سے کہتا یہ کہ بالکل میرے یوں سمجھو یہ تجربے کی بات ہے ایک ہوتی ہے نا پڑی پڑائی پڑی پڑائی نہیں یہ تجربے کی ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح پھیلتے رہتے ہیں اگر یار اب دیکھو یار کیسے عجیب بات ہے کہ لانتی قوم ہماری اتنا عجیب ایسی بن گئی ہے کہ علم اس کو کہہ دیا جو عقل کو پلیت کرتا دل کو بھی پلیت کرتا ہے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 ہمارے درویج نام رکھنے کے بعد شاہ پیر صحبی کے متعلق اچھا خیر پنجاب یونیورسٹی کے وہ جو نا کیمپس جو ہے نا کیمپس کے وہ نر والا جو چوک وہاں پر لکھا ہوا تھا جماعت غیر اسلامی کی طرف سے ایک قاضی والی جماعت کی طرف سے دل ما شاد یار پہلا پتہ چشم روشن دلے ما شاد اس کا معنی ہوتا ہے ہماری آنکھ روشن ہے دل ہمارا خوش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 آپ فرماتے ہیں مومن کی یہ شان نہیں ہوتی مومن کا دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ اس کی پرنم ہوتی ہے کیون میاں صاحب رحمت اللہ نے کیا نہیں فرمایا دی کی چشمے روشن دلے ماں میرے حضرت نے فرمایا چشمے ماں پورنم دلے ماںم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک بیان کی گئی دائم الحزم ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے ہیں لیکن اتنا ہوتا تھا دل غم میں مبتلا رہتا تھا دین کا غم اللہ کا غم پتہ نہیں کیا اور پھر لوگوں سے جب ملتے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 لیکن جب بھی ملتے ہمارے دکھ کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں ایسی باتیں شروع مجھے جب بھی پریشان دیکھا ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں فوراً وہ مجھے ہی بدل جاتا ہے پریشانی یہ فقیر کی نشانی ہے مرد کامل ہاں دل دردج دل دردج مبتلا رہتا ہے فقیر دل خوشی اچھا بزرگ فرماندل اللہ تعالی تو کٹ جانتا ہے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 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਬੀਬਾਂ ਕਮ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਏ ਉਹ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਲੋ ਮੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੇਦਰਦਾਂ لاکی پر دلے ماروشن چشمے ماں روشن دلے ما روشن اے ہٹھر کی ٹولا پگارتا تھا سمجھ نہیں آئی میں کیسے کیسے شیتانی جملے لہنوں نے لکھے ہوئے उनकी हर हर पकवास इस् और कुरान से टकराती है देशाने, देशाने, देशाने। लेकन कौम को पता नहीं चलता जो हुआ। मां दे मां है पता नहीं की रबत बन के आया रोशनी दिखी कड़ाई रोशनी हाँ कुड़ी ली لب نہیں لبنی روشنی چانک ٹھک اوے بج رہے تو سمجھ آئیے الحمد ایک ہی علم ہے جو عقل کو پاک کرتا ہے اس کا نام علم شریعت مصطفیٰ علم دین ہے اسی وجہ سے آئے شرک پور کا تاجدار او علم علم اور کوئی علم اقبال بھی یہی کہتے ہیں علم کا مقصود ہے باقی آپ لوگ شرد باقی سمجھ نہیں آ رہی اور کل ایسا پلیت ہوتا ہے لائنوں کا اسکولوں کا ہر وقت پلیت ہی سوچتے کیسے لوٹیں کیسے ماریں کیسے فراڈ چکر بازیاں بغیرتیاں زنا بدکاری یا شیلانتیوں کو چوبیس گھنٹے ایک ہی خیال رہتا ہے یا کھانے کا یا پانے کا یا ہگنے کا یا بدکاری کرنے کا یا لوٹنے مارنے ایمان سے بتا ہوئے اس کو کہتے ہیں باقی لاخلا نہ ہے جو سمجھتے ہیں یہ شعور ہے اتنا بے شوری کہاں سے آئے گی اگر یہ شعور ہے تو پھر بے شعوری کس کا نام ہوگا تمہیں نہیں آئی آگے سنو بھائی ہاں ہاں یہ شعر آپ حضرت صاحب سے سنا کرتے تھے سنتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ لذیذ سنتے رہو گے علم فقی علم فکی ہو حکی حقری مسیح او کلی فکی ہو حکیم فخر مسیحلی علم ہے جو یارا اور فقر ہے دانا میاں علم اور فقر میں یہ فرق ہے کہ علم فقی بنتا ہے صاحب علم فقی کہلاتا ہے حکیم کہلاتا ہے لیکن جو صاحب فقر ہے نا وہ مسیح و کلیم ہوتا ہے مسیح علم فرمایا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہے اور فقر وہ راستے کو جانتا کون سا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے عارف جو ہوا فقیر عارف <تصفح> ہوتا ہے معرفت حق جو آ تو پھر پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے بھائی اور آگے فرماتے ہیں فخر مقام میں نظر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 اشھھدو اللہ الہ اشھھدو اللہ الہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر مرتبہ لیکن فرمایا دونوں کے کلمے میں یہ فرق ہے وہ کہتا ہے صرف عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے علم والا اور فقیر کہتا ہے حقیقت میں دیکھو تو موجود ہی کوئی نہیں ایک ہی موجود ہے باقی ایک ہی ہے اس نے کون سے سب کچھ قائم کر رکھا ہے کون آل جب جب تک چاہتا ہے کسی کو رکھتا ہے جب چاہتا ہے لے جانا تو ختم کر دیتا آل معلوم آل ہوا وہ اصل تو وہی ہے جس جس نے کام رہا تو موجود حقیقت میں وہی وہ ہے جو کچھ ہے باقی یہ سب مجاز ہے سمجھ نہیں بات بس کیا ہے اور آگے سبحان اللہ فرماتے ہیں چڑھتی ہے جب فخر کی خودی سبحان اللہ ہے جب فخر کی شان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کالے سپاہ پتا اقبال نے خودی کس کو کہا ہے غیرت ایمان اور آزادی غیر اللہ کے ہر قانون اور حکمرانی سے آزادی صرف اللہ کے فقیر وہی ہوتا ہے جب صرف اللہ کا فرماتے ہیں جب یہ چیز یہ فخر کسان پر فخر یعنی وہ ایمان غیرت اور آزادی حرریت جب یہ فخر کسان پر چڑھ جاتے ہیں فقر کی مطلب ساتھ ان کے فقر شامل ہو جائے فقر مطلب کیا جب اللہ کا فقیر ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہی اقبال فرماتے ایک ایک فقیر کی چوٹ ایک فقیر کی چوٹ پوری فوج کا کام دیتی ہے پوری فوج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 محر و محر. اگر دل تیرے زندہ ہو جائے نا سورج اور چاند کو توڑ سکتا ہے تیری ایک نگاہ توڑ دے گی کہنا تو لگے گی یہ ہے علم اور فخر کا فرق جو علامہ اقبال نے بیان کیا آپ کا ذوق آپ بالا کرنے کے لیے